آج چودہ سو بیالیس جری ربیو سانی کی تین تاریخ ہے یہ سورہ طرح کی آخری آیتیں ہیں ان آیات میں چند ایک باتوں کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے پہلی بات یہ کہ یہ دنیا کی جو دولت ہے یہ چند روزہ ہے یہ ختم ہونے والی ہے اور کسی کے پاس اگر دنیا کی دولت زیادہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ مقبول ہے نہیں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بہت زیادہ مال و دولت دی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر دنیا مومن کے لیے جیل اور کافر کے لیے جنت ہے تو اس لیے اس دنیا کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے اور جو شخص اس دنیا کو کمانے کے لیے جتنی زیادہ محنت کرتا ہے یہ دنیا اس سے اتنی زیادہ باغتی ہے اور ہم الحمدللہ دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے دنیا کو چھوڑ دیا دنیا ان کے پیچھے باغتی ہے حکومت ان کے پیچھے ہے دیکھیں مجاہدین کی حکومت آ رہی ہے دنیا کو انہوں نے چھوڑ دیا لیکن حکومت اللہ ان کو دے رہا ہے اور جو لوگ دین کو چھوڑ کر حکومت کے پیچھے باگ رہے ہیں حکومت ان کو کبھی بھی نہیں ملتی اور آپ لوگ خود یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مہاجرین ہیں جنہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے ان کی زندگی مقامی لوگوں سے بہتر ہے ایسا ہے یا نہیں ہے ان کے بچے بھی اچھا پہنتے ہیں اچھا کھاتے ہیں اچھا پیتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں اللہ کے میں شہید ہوتے ہیں زخمی ہوتے ہیں جیل میں جاتے ہیں عام لوگوں سے ان کی زندگی بہت اچھی ہے آزمائشیں اور امتحانات بھی بہت زیادہ ہیں یہ دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی مثال کے طور پر ایک شخص بہت زیادہ دنیا کماتا ہے اس کے پاس چار نہیں پانچ نہیں دس دس گاڑیاں ہیں مر گیا تو گاڑیاں اس کے ساتھ قبر میں جائیں گی سب چیزیں دنیا میں رہ جائیں گی لیکن جس شخص نے دنیا کو چھوڑ دیا اور ضرورت کے موافق دنیا سے فائدہ اٹھایا لیکن اس نے جہاد کیا اچھے اعمال کیے نماز روزہ حج زکوت جتنے بھی اچھے اعمال ہے یتیموں کا خیال رکھنا بیواؤں کا خیال رکھنا اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا دوستوں کا خیال رکھنا اچھے نیک اعمال وہ کرتا ہے تو جس دن اس کی آنکھ بند ہوگی دنیا سے وہ جا رہا ہوگا تو یہ اعمال بھی اس کے ساتھ ساتھ جائیں گے نا اس کے پیچھے بھی لوگ اس کی اچھی تعریف کر رہے ہوں گے اور اللہ کے ہاں بھی انشاءاللہ اللہ وہ اچھی حالت میں جائے گا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات میں یہ فرمایا ہے کہ اپنے خاندان والوں کو اور اپنے تعلق والوں کو نماز کی تاکید کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صبح کی نماز کے وقت حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر جا کر آواز دیتے تھے الصلاة الصلاة اور صحابہ کرام کی بھی یہی ترتیب تھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب رات کو تحجد کے لیے جاگتے تو اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کر دیتے تھے اور یہی آیت پڑھ کر سناتے تھے تیسری بات جو ہمیں یہاں پر معلوم ہو رہی ہے وہ یہ ہے جو آدمی نماز اور اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا معاملہ آسان بنا دیتے ہیں یہ تو ہمارے سامنے ہے لوگ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں لوگ کارخانوں میں جا کر مشقتیں کر رہے ہیں کوئی پتھر توڑ رہا ہے کوئی پتھر اٹھا اٹھا کر ادھر سے ادھر جا رہا ہے کتنے وزنی کام اور بھاری بھاری کام لوگ کرتے ہیں اور ہم نے جنہوں نے ہجرتیں کی ہیں جو جہاد میں مصروف ہیں اللہ کے عبادت میں مصروف ہیں درس و تدریس میں مصروف ہیں سبق پڑھانے میں مصروف ہیں وہ ایسے مشقت کے کام نہیں کرتے تو قرآن کریم نے جو بات کی ہے وہ آپ کو صاف نظر آ رہی ہے آپ نماز کی طرف متوجہ رہیں اللہ کے عبادت کی طرف متوجہ رہیں نہنو نرزو کا رزق آپ کو ہم دیں گے کہہ رہا ہے اللہ جل جلال ایک چھوٹا سا امیر ایک چھوٹا سا والی ایک چھوٹے سے ملک کا امیر کہہ لیں اگر یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ کے رزق کا میں ذمہ دار ہوں تو انسان کتنا خوش ہوتا ہے بس تمام غموں سے آزاد ہو گیا یہاں پر وعدہ اللہ فرما رہا ہے اللہ جو ان تمام آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے تمام دریاؤں اور سمندروں کا مالک ہے تمام درختوں اور جنگلوں کا مالک ہے پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب کا مالک ہے وہ جب یہ فرما رہا ہے نحنو رقو کا ہم آپ کو رزق دیں گے آپ دین کا کام کریں تو انسان کو مطمئن ہونا چاہیے سردی میں لکڑیاں بھی اور گرمی میں دوسری ضروریات سب چیزیں اللہ تعالی آپ کو دے گا لیکن شرط کیا ہے وہ مر کا بس خلا وسط اپنے بچوں کو اپنے متعلقین کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی نماز کی پابندی کیجئے دین کی خدمت میں آپ مصروف ہو جائیں آپ کے دنیا کے کام کون پورا کرے گا اللہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو نرم کر دے گا اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بات ڈال دے گا کہ یار یہ لوگ تو جہاد میں مصروف ہیں درس و تدریس میں مصروف ہیں پڑھنے میں پڑھانے میں مصروف ہیں ہم ان کی ضروریات پوری کر دیتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ قرآن ہے اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے آپ دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پر ہماری زندگی کو آپ دیکھ لیں الحمد مدرسے سے ہم فارغ ہوئے ہیں صرف تین سال میں نے مدرسے میں تدریس کی ہے تنخواہ لے کر میں دو ہزار میں فارغ ہوا ہوں اور آج دو ہزار بیس ہے یعنی بیس سال مکمل ہو گئے ہیں الحمد مدرسے سے میں فارغ ہوا ہوں صرف تین سال اور چند مہینے میں نے مدرسے میں تنخواہ لے کر خدمت کی ہے اس کے علاوہ جو سترہ سولہ سال ہے یہ سب کے سب الحمد ہجرت میں لگے ہیں اللہ تعالی قبول فرمائے اور گھر بھی ہے بال بچے بھی ہیں سب کچھ ہیں کوئی تنخواہ نہیں ہماری کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی کبھی زیادہ کبھی کم لیکن ہمارا چولہا کبھی بھی بجا نہیں ہے ہاں جہاد کے میدان میں کبھی کبھار بھوک اور پیاس کی کیفیت وغیرہ ہوئی ہے لیکن وہ تو آزمائش ہے اس لیے نہیں ہے کہ روٹی نہیں تھی روٹی تھی لیکن وہ مرکز میں ہے نا اور ہم جنگ میں ہیں پانی موجود ہے لیکن پانی لینے جا نہیں سکتے اس کے علاوہ ہم کبھی بھی نہ تو بھوکے سوئے ہیں نہ ہی پیاسے ہم نے زندگی گزاری ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے یہ میں اپنی مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نوکری کے بغیر زندگی نہیں ہے یہ غلط بات ہے آپ اللہ کے نوکر بن جائیں دین کی خدمت کریں درس و تدریس کریں جہاد کریں لوگوں کو جہاد کی طرف دعوت دیں کسی بھی حکومت کی پرواہ نہ ان گندی حکومتوں کے اور گندے حکمرانوں کے خلاف جہاد کی دعوت دیں رزق آپ کو اللہ دے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے اللہ تعالی ہمیں خالص اپنا بندہ بنائے اور خالص اپنا غلام بنائے تاکہ ہم دین کی خدمت کو اچھے طریقے سے کر سکے اللہ کی رضا کے لیے کسی سے تنخواہ کی ہمیں امید نہ ہو اور کسی سے کچھ پیسے ملنے کی ہمیں لالچ نہ ہو اللہ کے دین کا کام آپ کریں گے اللہ تعالی آپ کو دیتا رہے گا حدیث قدسی میں اللہ جل جلالہ فرماتا ہے یقول اللہ تعالی یبن آدم تفرغ لعبادتی امر کا گنن و فقرك اے آدم کے بیٹے تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے تو میں تیرے سینے کو گنا اور استغنا سے بھر دوں گا یعنی لوگوں کے محتاج نہیں ہوگے تم وہ اسد فخر اور تیری محتاجی کو دور کر دوں گا وہ علم تفال ملا صدر کا شغل ولم اسد فخر اور اگر تم ایسا نہ کرو اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ہو بلکہ ہر بہت دنیا کمانے کی فکر ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے دل کو دنیا میں مشغول کر دوں گا ہر وقت پریشان اور تمہاری ضرورتوں کو پورا نہیں کروں گا ہر وقت تم محتاج رہو گے اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا من جال واحدا ہم من واحدی کفا اللہ ہم دنیا ہو جو شخص اپنے سارے فکروں کو ایک فکر یعنی آخرت کی فکر بنا دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے فکروں کی خود کفالت کر لیتا ہے آپ آخرت کی طرف متوجہ ہو جائیں آپ کی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا من فِي أَحْوَالِ بل لَمْ يُبَالِ اللَّهُ فِي أَيِّ أَوْدِيَةٍ حلقہ اور جس کے فکر دنیا کے مختلف کاموں میں لگے رہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ ان فکروں کے کسی جنگل میں الگ ہو جائے کہاں جا کر وہ مرتا ہے کہاں جا کر وہ ہلاک ہوتا ہے اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں اس لیے یہ ہماری وسیعت اور نصیحت ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کی جنہوں نے کہیں بھی نوکری نہیں کی ہم جیسے جتنے بھی لوگ ہیں یہ لوگوں کے لیے ایک زندہ مثال ہیں کہ نوکری کے بغیر بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے دین کی خدمت میں آپ لگ جائیں اللہ تعالیٰ آپ کے کام آسان کر دے گا بات سمجھ میں آ گئی قرآن کریم کی آیت بھی آپ کے سامنے پڑی ہے اور حدیث قدسی بھی آپ کے سامنے پڑی ہے اور پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام کی ایک حدیث بھی بیان کی گئی ہے ان سب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے کام میں لگ جائیں اللہ تعالیٰ آپ کے دنیاوی کاموں کو خود آسان کر دے گا اللہ تعالی ہماری ہر قسم کی مشکلات کو آسان فرمائے اور کسی کا محتاج نہ بنائے فستعلمون من أَصْحَابُ امن اصحب سراطی اتدا یعنی آج تو اللہ تعالی نے ہر شخص کو زبان دی ہوئی ہے ہر ایک اپنے طریقے اور اپنے عمل کے بہتر اور صحیح ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے لیکن یہ دعویٰ کچھ کام دینے والا نہیں بہتر اور صحیح طریقہ تو وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کے نزدیک مقبول اور صحیح ہو اور اس کا پتہ قیامت کے روز سب کو لگ جائے گا کہ کون غلطی اور گمراہی پر تھا کون صحیح اور سیدھے راستے پر اللہ ہم محدینہ وحدی مینا اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما اے اللہ ہمارے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما یہ سورا طالا کی آخری آیت کا آخری درس ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو درست فرمائے اللہ تعالی ہمارے افعال کو درست فرمائے اللہ تعالی ہمارے اقوال کو درست فرمائے اللہ تعالی۔ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے دنیا و آخرت میں اللہ تعالی ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے جو مریض ہیں جو بیمار ہیں اللہ تعالی انہیں اس قرآن کریم کی برکت سے شفا آتا فرمائے اور ہر قسم کی مشکلات کو اللہ تعالی آسان فرمائے ہمارے جو مجاہدین پوری دنیا میں جہاد میں مصروف ہیں اللہ تعالی ان کے جہاد کو قبول فرمائے ان کو فتوحات آتا فرمائے اللہ تعالیٰ افغانستان میں عمارت اسلامیہ کو دوبارہ قائم فرمائے دوبارہ سے مضبوط و مستحکم فرمائے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالی ایک اچھی اور مناسب پناہ گاہ میسر فرمائے اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کی غلطیوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اپنی رحمت اور اپنی برکت کا سلسلہ ہم پر جاری فرمائے اور قرآن کریم کو ہمیں صحیح طور پر سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اخیر میں یہ دعا کرنا بھی ضروری ہے کہ جس طرح ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ علم اور یہ قرآن سکھانے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ ان کی دنیا و آخرت کو بہتر فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں میں اپنی رحمت نازل فرمائے اور جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو ہم پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور برکتیں نازل فرمائے اور ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے وصل اللہ على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه